یہاں ایک واقعہ بھی ذکر کیا جاتا ہے اس واقعے کو بھی ہم یہاں ذکر کریں گے اس کے بعد آج کا سبق انشاء اللہ مکمل ہو جائے گا حضرت ابو الوباب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے پاس بھیجا بنو قریضہ کے یہودیوں کے پاس بنو قریضہ کے یہودیوں کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بابا کو بھیجا ابولوباب صاحب کے بال بچے اور زمینیں بنو قریضہ کے علاقے میں تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابولوباب رضی اللہ تعالی عنہ کو یہودیوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے بھیجا تھا کہ تسلیم ہو جاؤ جنگ مت کرو تو یہودیوں نے پوچھا کہ اگر ہم جنگ نہیں کریں گے تو محمد ہمارے ساتھ کیا کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم ابو و رضی اللہ عنہ کو تو پتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کیا کریں گے تو انہوں نے ہاتھ گلے پر پھیر کر اشارہ کیا کہ سب ذبح کیے جاؤ گے ابو البابا انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام اس لیے کیا تھا تاکہ یہودیوں کی ہمدردی انہیں حاصل ہو جائے ان کی زمین اور ان کے بال بچے بچ جائیں نا یہودی ان کو نقصان نہ پہنچائیں لیکن پھر ابو الباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا میں نے تو یہ غلط کام کیا ہے یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز تھا مجھے تو اس کام کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا مجھے تو صرف بات چیت کے لیے بھیجا گیا تھا میں نے کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ان کو بتا دی وہ تو صحابی تھے نا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد وہ پریشان ہو گئے میں نے تو بہت بڑا گنا کیا ہے تو انہوں نے کیا کیا ہم ہوتے تو شاید یہ کہتے ہیں جی میرا یہ خیال تھا میرا یہ خیال تھا یہ تھا وہ تھا اور دماغ خراب کرتے لیکن وہ صحابہ تھے صحابہ انہیں خیال ہوا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو وہ گئے اور مسجد نبوی کا جو ستون تھا نا اس میں اپنے آپ کو باندھ لیا ان کی بیوی اور بیٹی ان کی خدمت کرتی تھی وہاں پر کسی چیز کی ضرورت ہو تو لا کے دیتی تھی انسانی ضروریات اور تقاضوں کے لیے انہیں کھول دیا کرتی تھی نماز وغیرہ کے لیے کھولا کرتی تھی اور پھر اس کے بعد دوبارہ بن جایا کرتے تھے کھانا ان کے سامنے پڑا ہوتا تھا کھانا نہیں کھاتے تھے پانی نہیں پیتے تھے یہاں تک کہ بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی کیا بولو بابا نے اپنے آپ کو باندھا ہوا ہے تو انہوں نے فرمایا اگر ابو و مجھے آ کر پہلے بتا دیتے میں ان کے لیے استغفار کر لیتا بس بات ختم ہو جاتی توبہ ان کی قبول ہو جاتی لیکن اب انہوں نے اپنے آپ کو باندھ لیا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ جب قبول کرے گا کرے گا ہم انتظار کریں گے ابھی سات دن بعد سات دن تک ابوالوباب رضی اللہ تعالیٰ انہوں اس ستون کے ساتھ بندھے ہوئے دن اور رات کھانا بھی نہیں کھاتے ہیں سات دن بعد اللہ تعالی کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ ابوالباب کو معاف کر دیا گیا ہے تو لوگ ان کو خوشخبری سنانے آئے اور انہیں کھولنے لگے تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود آ کر مجھے نہ کھولیں تو میں یہاں سے نہیں جاؤں گا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے سچے دوست تھے سچے ساتھی تھے اب یہ بھی نہیں ہے کہ ان کو جا کر دروازہ کٹکھٹانا شروع کیا کہ نکلو نکلو کھولو ابول بابا کو وہ اس طرح کے بیادب لوگ نہیں تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے وقت مسجد میں تشریف لائے تو اپنے مبارک ہاتھوں سے انہوں کو کھولا ابول بابا رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے مبارک ہاتھوں سے کھولا اور ابولو بابا رضی اللہ تعالی عنہ آزاد ہو گئے اس آیت میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ ابو الباب نے رضی اللہ تعالی عنہ بظاہر ایک خیانت کی تھی ایسا نہیں کیا کرو ان سے غلطی ہوئی لیکن انہوں نے اپنی غلطی کی تلافی کس طرح کی توبہ کس طرح کی یہ بہت بڑی عبرت ہے ہم لوگوں ہم جو دن رات غلطیوں پر غلطیاں کرتے ہیں کوتاہیوں پر کوتاہیاں کرتے ہیں غلطی سے بھی ہماری زبان سے استغفر اللہ لا الہ الا تک فرہوم واطب اللہ کا جملہ تک نہیں نکلتا ہم جیسے لوگوں کو اپنے اوپر رونا چاہیے رونا چاہیے معمولی سے ایک غلطی اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی ان کو ذبح کرتے نا لیکن انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا مگر ان سے یہ غلطی صادر ہو گئی تو اتنے زیادہ خفا ہوئے اپنے اوپر اتنے زیادہ پریشان ہوئے کہ سات دن تک ایک ہفتے تک رات دن ایک ستون کے ساتھ بندے ہوئے ہیں آج بھی اس ستون کا نام ابی بابا ہے آج بھی مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں ایک ستون موجود ہے اس ستون کا نام ستون ابی بابا ہے اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ ان سے اتنی محبت کیا کرتے تھے کہ اگر چھوٹی سی بھی کوئی غلطی ہو جاتی تو وہ اپنے آپ کو ان کے لیے قربان کر دیا کرتے تھے اور جو شریعت کا حکم ہو اس کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے اللہ تعالی نے ان آیت کو نازل فرما کر ان کو قیامت تک کے لیے یادگار بنا دیا ہر مولوی صاحب جب ان آیات کو بیان کرتا ہے تو ابو بابا انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیتا ہے ان کا واقعہ بیان کرتا ہے اور آپ بچوں کے سامنے جب میں یہ بیان کر رہا ہوں تو آپ نے بھی ان کا نام سن لیا کیا بولو بابا نام کے ایک صحابی تھے صحابہ کرام کو اللہ تعالی نے اس طرح دوام بخشا اس طرح ان کی عزت فرمائی اس طرح ان کا احترام کیا کہ قرآن کریم کی آیات ان کے بارے میں نازل ہوتی تھی آج چودہ سو سال گزر گئے ہیں لیکن ان صحابہ کرام کا ذکر ہوتا ہے اس لیے کہ انہوں نے شریعت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا تھا ان کی طبیعت شریعت کے سامنے مغلوب تھی اللہ ہم سے محبت کرتا تھا ان آیات کو نازل کرتا تھا اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا تھا کہ میں نے ان کی توبہ قبول کر لی ہے آپ جاؤ ان کو آزاد کرو اللہ اکبر ابو الباب رضی اللہ تعالی عنہ پر کروڑوں سلام ہو کروڑوں رحمتیں ہوں ان پر کہ انہوں نے امت کو یہ سکھایا کہ اگر تھوڑی سی غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ کرو امت کے معاملے میں اگر تھوڑی سی بھی خیانت کی شکل بھی نظر آ جائے تو توبہ کرو اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور صحابہ کرام کی محبت اور قرآن کریم کی محبت دیں اور اس محبت میں اللہ تعالی ترقی عطا فرمائے برکت عطا فرمائے و صلی اللہ تعالی خیری خلق ہی محمد و صحبی اجمائین سبحان الیک والسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ